اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ اور ایڈرو اللہ سے جس پر تمہیں امان ہے